كلا إن كتاب علين ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال میں ہوگا آیت ساتھ اور اس کے بعد والی آیتوں میں فاجروں کے نامہ اعمال کی جگہ بتائی گئی تھی یہاں نیکوکاروں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ان کے نام ہائے امال علیین میں ہوں گے اور علیئین کی تفسیر یہ کی گئی کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں اہل خیر اہل تقوا اور صالحین کے اچھے اعمال لکھے جاتے ہیں واحدین نے مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ جگہ ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے زحاق مجاہد اور قطادہ کا قول ہے کہ علی ساتویں آسمان پر وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں قطعہ کا ایک دوسرا قول ہے کہ علین ساتویں آسمان کے اوپر عرش الٰہی کے دائیں پائے کے نزدیک جگہ ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے آیت اکیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقدس کتاب کا مشاہدہ صرف مقرب فرشتے کرتے ہیں یا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب عظیم میں صرف اللہ کے مقرب فرشتوں انبیاء، صدیقین اور شہدہ کی روحوں کے تذکرے ہیں یعنی ان کا مقام ان کے رب کے نزدیک بہت ہی اونچا ہے